اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا اور بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام میں آ کر کافر ہو گئے اور وہ چاہا تھا جو انہیں نہ ملا اور انہیں کیا برا لگا یہی نہ کہ اللہ اور رسول نی انہیں اپنی فضل سے غن کر دیا تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کا بھلا ہے اور اگر منہ پھیری تو اللہ انہیں سخت عذاب کرے گا دنا اور آخرت میں اور زمے میں کوئی نہ ان کا حمات ہوگا اور نہ مدد گا